اب اصل موضوع کی طرف آتے ہیں یا یوں کہیں کہ اب ان آیات کی تشریح کی طرف آتے ہیں تھک تو نہیں گئے آپ لوگ تو تھکنا تو پڑے گا تھوڑا تھوڑا تو تھکتا ہے نا آدمی موبائل ہاتھ میں لے لیتے ہیں لوگ ایک گھنٹہ دو گھنٹہ تین گھنٹہ پوری رات گزر جاتی ہے پتہ نہیں چلتا کیوں اس لیے اس کو اس چیز سے محبت ہوتی ہے ہمیں بھی اللہ سے محبت ہونی چاہیے اللہ کی باتوں سے محبت ہونی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے محبت ہونی چاہیے تو وقت ایسے گزرے گا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آج دو گھنٹے تین گھنٹے بیان ہوا پتہ بھی نہیں چلا اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اخلاص عطا فرمائے باللہ من الشیطان الرجیم اللہ تعالیٰ کس طرح کمانڈری فرماتا ہے اس آیت میں آپ دیکھیں یا یو اللہ آمنو اے ایمان والو اذا لقی تم جب تمہاری ملاقات ہو جائے کسی لشکر کے ساتھ کافروں کے کسی گروہ کے ساتھ فس تو ڈٹ جاؤ کماندانی وزقر اللہ کثیرہ اور بہت زیادہ زیادہ اللہ کو یاد کرو لالکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اللہ و رسول اللہ اور اس کے رسول کی تعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم بات مانو ولا تنا جاؤ آپس میں مت جھگڑو فتح شہلو نہیں تو تم ناکام ہو جاؤ گے شکست کھا جاؤ گے وہ تدہبری حکم اور تمہاری حبت اور تمہارا روب داب خوف دہشت ختم ہو جائے گی تمہاری دہشت ختم ہو جائے گی وسب اور صبر کرو انصادرین یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ولا تک کلوین خرجو من آرہ بترن بطر کے معنی ہے تکبر مسلمان ہو خاندانی ہے یا نہیں کمانڈر اسی طرح ہوتا ہے نا آپ کو ہدایات دیتا ہے کہ ایسا کرو ادھر بیٹھو ادھر پوزیشن سنبھالو سنائپر والا ادھر بیٹھ جائے لیزر والا ادھر بیٹھ جائے تو اللہ تعالیٰ نہیں فرما رہا ہے ولاقون کل خرج مندیار بن ان لوگوں کی طرح مت بنو جو کہ اپنے گھروں سے نکلے ہیں تکبر کرتے ہوئے اتراتے ہوئے بدماشی کرتے ہوئے ورناسی اور لوگوں کو دکھلانے کے لیے ریاکاری کے لیے شہرت کے لیے نام و نموت کے لیے ویسون ان سبیل اللہ اور وہ لوگ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اللہ عامل محیط اور اللہ تعالی ان کے تمام اعمال کو جانتا ہے یہ قرآن کریم کی آیتیں ہیں ہمیں قرآن کریم سے محبت کرنی چاہیے قرآن کریم کی آیتیں اتنے خوبصورت طریقے سے آپ کو جنگ کی ترتیب بتا رہی ہیں جنگ کرنے کے لیے سب سے پہلے کیا ہے ڈٹ جاؤ ڈٹنا ہے پیچھے ہٹنا نہیں ہے اب آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ اس کے پاس تیارے ہیں سیارے ہیں ٹینک ہیں رات کو دیکھنے والی نائٹروجن دوربین ہیں ڈرون ہے چھاپے ہیں میرے پاس تو یہ ایک لکڑی ہے کلاشنکوف جسے ہم کہتے ہیں ابھی تو یہ پلاسٹک والی ہو گئی ہے نا ایم سکسٹین ایم شانزدہ روس والوں نے کلاشنکوف بنائی وہ ہمیں دے کر چلے گئے امریکہ نے بنائی وہ ہمیں دیکھ کر چلے گئے پتہ نہیں وہ چائنا والے کیا بنا رہے ہوں گے دیکھ یہ ڈنڈا ہمارے ہاتھ میں ہے یہ کلاشنکوف تو آپ یہ سوال اللہ سے کر سکتے ہیں کہ اللہ تم ہمیں یہ کہتا ہے کہ ان کے سامنے ڈٹ جاؤ یہ تو تمام وسائل کے ساتھ تمام اسباب کے ساتھ تمام اسلحے کے ساتھ آ رہے ہیں ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے تو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ ان اسباب کو بنانے والا کون ہے اللہ ان اسباب کو تیار کرنے والا کون ہے اللہ ان اسباب کو انسان کے دماغ میں ڈالنے والا کون ہے اللہ اللہ کہتا ہے کہ ان اسباب سے مت ڈرو مجھے یاد کرو فسب تو وزقر اللہ کثیرن اللہ کو یاد کرو زیادہ زیادہ فسبتو ثابت قدمی قدم آپ کے ثابت ہو قدم آپ کے ڈٹ جائیں وزقر اللہ کثیرن ثابت قلبی ثابت قدمی اور ثابت قلبی جب دونوں ہوں گی تو اللہ کیا کہتا ہے لا الخم پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے اگر تمہارے قدم بھی ڈٹے ہوئے ہوں گے تمہارے دل بھی مضبوط ہوں گے اللہ کے ذکر سے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنی خوبصورت طریقے سے کماندانی کر رہے ہیں کافر جب قماندانی کرتا ہے تو کس طرح کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ فلان جگہ جاؤ وہاں فلان طالب جو ہے اس کے گھر پر چھاپا مارو اور جب ضرورت پڑے تو ہمیں یاد کرو رابطہ کر ہم تیارے بھیجیں گے ہم ڈرون بھیجیں گے اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ تیاروں کو یاد مت کرو مجھے یاد کرو مجھے وزقر اللہ کثیرن اللہ کو یاد کرو جب اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ نصرت کرے گا اللہ تعالیٰ مدد کرے گا یہاں مفسرین نے ایک بات لکھی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہیں بھی یہ بات نہیں فرمائی کہ سلو سلاطن کثیرن سومو و سیامن زیادہ زیادہ نمازیں پڑھو زیادہ زیادہ روزے رکھو ایسا نہیں فرمایا ہے لیکن زیادہ زیادہ ذکر کرو یہ فرمایا ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ذکر یہ ایک آسان کام ہے پاکی ہو نہ پاکی ہو وضو ہو یا نہ ہو اٹھا ہو بیٹھا ہو جس طرح بھی ہو لیٹے ہوئے ہر حال میں ذکر کر سکتا ہے آسان کام ہے اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ذکر کے ذریعے انسان ثابت قدم ہوتا ہے اگر آپ کو جنگ کے میدان میں ڈر لگ رہا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے اس کا طریقہ نشہ کرنا نہیں ہے یہ جو پاکستانی اور افغانی فوج کیا کرتے تھے وہ نشہ کر کے آتے تھے گولی انجیکشن لگا کر آتے تھے کیونکہ وہ طالبان سے ڈرتے ہیں اللہ تعالی یہ فرماتا ہے کہ میرے عشق کا نشہ کرو میرے عشق کا مجھ سے محبت کرو موت سے مت ڈرو بسم اللہ ورزہ وزق اللہ کہ ہیرن مجھے یاد کرو بس جب اللہ تعالیٰ کو آپ زیادہ زیادہ یاد کریں گے تو اللہ کی مدد ہوگی یہ تو بندے اور اللہ کے تعلق کا مسئلہ ہو گیا اب آگے اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ واقعی اللہ و میری بات مانو اور میرے رسول کی بات مانو صلی اللہ علیہ وسلم آج قرآن موجود ہے حدیث موجود ہے قرآن اور حدیث میں جو کچھ آیا ہے اسے ماننا ضروری ہے اطاعت یہی ہے اور آپ امیر کی اطاعت بھی اسی وقت کریں گے جب قرآن و حدیث کے مطابق ہو قرآن و حدیث کے مطابق اگر نہ ہو تو امیر کی اطاعت کرنا حرام ہے حرام ہے حرام ہے یہ اطاعت نہیں ہے عبادت ہے ایک شخص کو یہ معلوم ہے کہ قرآن میں یہ ناجائز ہے حدیث میں ناجائز ہے شریعت میں ناجائز ہے اس کے باوجود امیر اس کو امر کرتا ہے اور یہ اس کی اطاعت کرتا ہے تو یہ اللہ کا بندہ نہیں ہے یہ امیر کا بندہ ہے نا از ناجائز کاموں میں امیر کی تات جائز نہیں ہے بالکل حرام ہے اگر کوئی جان بوجھ کر جانتے بوجھتے ہوئے امیر کی غلط کاموں میں اطاعت کرتا ہے تو یہ بہت بڑا مجرم ہے بہت بڑا گناہ ہے لاپت علی مخلوق ان فیما الخالق جہاں اللہ کی نافرمانی ہو جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں بندے کی فرمام برداری جائز نہیں ہے حرام ہے بالکل جائز نہیں ہے آپ یہاں جو بیٹھے ہیں آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں امیر صاحب کو راضی کرنے کوماندان صاحب کو راضی کرنے استاد صاحب کو راضی کرنے کے لیے آپ نہیں آئے ہیں یہاں پر آپ کا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا ہے جو شخص اللہ کی رضا کے لیے اس میدان میں آتا ہے وہ کبھی بھی خفا نہیں ہوتا بات سمجھ میں رہی ہے آپ کو جو شخص اللہ کی رضا کے لیے جہاد کے میدان میں آتا ہے وہ کبھی بھی خفا نہیں ہوتا غلط ہو گیا تو اللہ سے معافی مانگ لے گا کام صحیح ہو گیا تو اللہ تعالی اس کو آجر دے گا ہر حال میں وہ فائدے میں ہے صحیح کام اس نے کیا اللہ اسے اجر دے گا غلط کام اگر اس سے سرزد ہو گیا اللہ اسے معاف کر دے گا اجر دے گا لیکن اگر کوئی شخص کبھی اس کو راضی کرے کبھی اس کو راضی کرے یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا دنیا میں بھی پریشان ہوگا آخرت میں بھی پریشان ہوگا وقی اللہ و رسول اللہ اور اس کے رسول کی طاط کرو بس لیکن اس کو سمجھنے کے لیے آپ کے پاس شریعت کا علم ہونا چاہیے اور شریعت کا علم سکھانے کے لیے آپ کے یہاں علماء آتے ہیں اور آپ کو بیان کرتے ہیں اور آپ کو اس کی ترغیب دیتے ہیں کہ آپ فقہ الجہاد کو سمجھیں جہاد کے جو مسائل ہیں ان کو سمجھنا آپ پر لازم ہے واجب ہے اگر ہم اور آپ جہاد کے مسائل کو اچھی طرح سمجھے بغیر جہاد کے میدان میں اتریں گے تو نعوذ باللہ داعش کا ایک دوسرا ایڈیشن شروع ہوگا داعش کے ایک دوسرا نسخہ میدان میں آئے گا ہر مخالف کو مارو بس نہیں یہ کون سا طریقہ ہے آپ کی جماعت ہے دوسرے مجاہدین کی جماعت ہے سب جہاد کر رہے ہیں ایک دوسرے کو مارنا تو جائز نہیں تو so, اس لیے ان مسائل کو سیکھنا میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے عزیزوں آپ کے لیے ضروری ہے جو شخص ڈرائیونگ سیکھے بغیر گاڑی پر بیٹھ جاتا ہے وہ مجرم ہے مجرم گاڑی پر بیٹھ گیا ہے اور اسٹیئرنگ کو کبھی ادھر گما رہا ہے کبھی ادھر گما رہا ہے بریک پر ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں چلتا یہ کیا کرنا ہے ابھی میں نے کہیں نہ کہیں جا کر کسی کو مارے گا یا خود مرے گا یا کسی کو مارے گا اس لیے میرے بھائیوں آپ جہاد کے میدان میں آئے ہیں اللہ مبارک کرے آپ جہاد کی تربیت حاصل کر رہے ہیں اللہ قبول کرے اس کے ساتھ ساتھ آپ علماء سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں اور آپ پھر یہ درخواست کریں عمرہ سے کہ آپ کے لیے فقہ الجہاد کی مجلس بھی رکھی جائے ورنہ ڈاکو اور ڈاکٹر میں کیا فرق ہے ڈاکٹر بھی پاؤں کاٹتا ہے ڈاکو بھی پاؤں کاٹتا ہے نا ایسا ہے یا نہیں خبر ہے نہ گی ڈاکو بھی پاؤں کاٹتا ہے ڈاکٹر بھی پاؤں کاٹتا ہے لیکن ڈاکو جب پاؤں کاٹتا ہے اس کو حکومت گرفتار کرتی ہے اور ڈاکٹر جب پاؤں کاٹتا ہے تو اس کو مریض جو ہے پیسے بھی دیتا ہے مہربانی بھی اس کو کرتا ہے کہ بہت مہربانی کہ آپ نے اس کا پاؤں کاٹ دیا بہت مہربانی اس کے پاؤں کاٹ دیا اور اس کو کہتا ہے بہت مہربانی اس نے طریقے سے کاٹا ہے نا ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے جو رزو جو انگلی خراب ہو گئی ہے اسے کاٹتا ہے تو آپ اس کو پیسے دیتے ہیں نمبر میں کھڑے ہوتے ہیں اور اس سے ملاقات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب میرا نمبر کب آئے گا اس لیے ان مسائل کو اچھی طرح سمجھو آپ جس میدان میں آئے ہیں یہ بہت خطرناک میدان ہے اس میں فائر کرنے سے جنت بھی ملتی ہے اس میں فائر کرنے سے ناوزب اللہ جہنم بھی کسی پر واجب ہو سکتی ہے میرے عزیزوں آپ سب میرے بھائی ہیں مجھ سے اکثر چھوٹے ہیں ہمارا تجربہ ہے اس میدان میں ہم سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں لغزشیں ہوئی ہیں کوتاحیاں ہوئی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ لغزشیں یہ کوتاہیاں آپ سے نہ ہوں اس لیے آپ کو یہ باتیں بیان کرتے ہیں کہ یہ منڈا منڈا تو آپ نے سیکھ لیا ہے بھاگنا ہے دوڑنا ہے پاؤں کو یوں مارنا ہے اور ہاتھ کو یوں مارنا ہے لیکن یہ ہاتھ کس کو مارنا ہے اور کس کو نہیں مارنا اسے سیکھنا سب سے اہم ہے ورنہ ڈاکو اور ڈاکٹر میں کیا فرق ہوگا